اس طرح مشرق بخشا نہیں جائے گا کیا منافق بھی بخشا نہیں جائے گا منافق کو اس کی حرکت کی وجہ سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جالا جائے گا سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے, جائے گا اور وہ بھی بخشا نہیں جائے گا